شہید اسلام ڈاٹ کام ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق <متحدث> بات جہاد کی چلی آ رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے لشکر بھی, بھی بھیجتے تھے جہاد کے لیے اور چھوٹے لشکر بھی, بھی بھیجتے تھے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 کی وہ کیلے کی بجائے کی لے آ کے تو تم بھی آئے سریا سمجھ لے آلوہے لوہے بات بڑے عجیب غریب ہوتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن جہاش امیر تھے اس سریا کے جو چھوٹا لشکر گیا نا حضرت نے کن کو امیر بنایا حضرت عبداللہ بن جاش کو امیر بنایا کہ جاؤ کافروں سے لڑو وہ گئے جی کافروں کا ایک قافلہ تھا ان کے ساتھ وہ لڑے اور ایک بندہ کافروں کا مر بھی گیا اس جنگ کے اندر انہوں نے یہ سمجھا کہ جس تاریخ کے اندر ہم لڑ رہے ہیں نا وہ جمع ثانی کی آخری تاریخ ہے جمع ثانیہ کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے رجب کا اور حقیقت میں وہ رجب کی کیا تھی پہلی تاریخ صاحبہ نے کیا سمجھا کہ جماعت اس ثانیہ کا کیا ہے آخری دن ہے اور حقیقت میں کہا تھا رجب کا پہلا دن تھا تو کافروں کا بندہ مارا دیا وہ کافروں کا ایک وقت آیا حضور کی خدمت کے اندر اور کہا دیکھو یہ آپ کے جو مجاہد ہیں مہینے حرام کا بھی احترام نہیں کرتے ہمارا آدمی مار دیا انہوں نے مہینے حرام کے اندر رجب کے اندر ان دنوں چار مہینے کے اندر لڑائی کرنا کیا تھا حرام تھا اے بعد میں یہ حرمت ختم ہے آپ لڑ سکتے ہو سمجھے جی تو اللہ تعالی نے یہ اعت نازل فرمائی فرمایا کہ دیکھو آمادن رجب کے مہینے میں لڑنا کیا ہے جی گناہ ہے لیکن صحابہ کرام آمادان لڑے یا خاتان ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رجب کا مہینہ ہے انہوں نے تو کون سا مہینہ سمجھا جمعہ ثانیہ کا مہینہ سمجھا حقیقت میں کہتا رجب تھا تو آمادان لڑتے تو گناہ ہوتا صحابہ کرام سے کیا ہو گیا خاتون ہو گیا اور پھر ان کو الزامی جواب بھی دیا کفار کو کیا دیا الزامی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 گائے کا دم کالا تھا تو بھینس نے لات ماری گائے کو کہ دور ہو جا تیرا دم کیا ہے کالا ہے گائے نے کہا تو ساری کالی ہے تجھے اپنی سیاہی نظر نہ میرا دم کالا ہے اور تجھے برداشت نہیں ہے تو یہی بھر تو تم تو ہو سارے کالے اور صحابہ کے پہ اعتراض کر رہے ہو نے غلطی اچھا جی میرے محترام یا سالون کہانی شہر الحرام غور فرمائیے آپ سوال کرتے ہیں آپ سے مہین حرام کے متعلق کتال یعنی لڑنا اس کے اندر ان کے نیچے لکھو بدلے اشتعمال کتال فی کے نیچے کا لکھنا ہے سوال کرتے ہیں آپ سے مہین حرام کے متعلق یعنی لڑنا اس کے اندر کل کتا ان کی کبیر تحقیقی جواب یہ پہلا جواب کیا ہے پھر آگے الزامی جواب آئے گا تحقیقی جواب آپ فرما دیجئے کتا کرنا اس مہینے حرام کے اندر کبیرا گنا ہے آمدن آمدن کتا کرنا کتا کرنا اس مہینے حرام کے اندر آمدن کیا ہے کبیرہ گناہ ہے یہ تحقیقی جواب آ گیا لیکن صاحب کے نے آمدن قتال کیا یا خاتا, خاتا. بس آگے الزامی جواب لکھو تحقیقی جواب آ گیا تھا اب آگے کیا ہے الزامی جواب اچھا جی الزامی جواب وہی ہے ہوں جو کو کون کہہ رہی تھی گائے کہہ رہی تھی کہ میرا دم تجھے برداشت نہیں کہ کالا ہے تو تو ساری کالی ہے تو یہ کہا گیا ان کو کہ تم تو سارے کالے ہو نا بس سدون الزامی جواب لکھا ہے اس الزامی جواب میں مشرقین کے کباہے کا بیان ہے کیا بیان ہے کباب تھے برائیوں کا گا پر میں بس صدون نمبر ایک لکھو اور روکنا اللہ کی راہ سے کافر لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے یا نہیں نمبر ایک وہ کفرون بھی اور کفر کرنا ساتھ اللہ کے یہ نمبر کتنی بل مستحرام اس سے پہلے حد سے مضاف ہے وہ صد المسج الحرام مستج حرام سے روکنا بھائی حضرت عمرے کے لیے گئے روک دیا یا نہیں پہلے بھی روکتے تھے آرائے ابدا نے صلاح حضور کو روکتے تھے روکنا مسجد حرام سے یہ کتنی نمبر ہے جی تین وی خراج نمبر کتنی کیا اور نکال دینا اس کے آہل کا اسی مسجد حرام سے یہ اپنی کباتیں دیکھ لو اکبر و عمل یہ بہت بڑے گناہ ہیں اللہ کے نزدیک تو الزامی جواب آ نہیں آگ بھی جا رہا ہے والفتنہ تو اکبر من بن صحابہ صاحب کرام میں تو چلو قتل گئے گا کو تم شرک کرتے ہو جو شرق زیادہ برا ہے یا قتل زیادہ برا ہے ہاں کیونکہ مشرق کی بخش بالکل نہیں ہوگی قتل تو گناہ کبیرہ ہے اس کی تو بخشے ہو سکتے ہیں سدا کے بعد اور شرک زیادہ بڑا ہے قتل سے ولا جزالون عداوت کفار اداوت کفار کا بیان ہے مومنین کو کہا گیا کہ تم گھبراؤ نہیں لڑو ان کے ساتھ تو کہ یہ بھی تمہارے ساتھ لڑتے رہیں گے آ, یہ خیال نہیں کریں گے کہ مہینہ رجب کا ہے یا رقم کا ہے اور ہمیشہ لڑتے رہیں گے یہ کافر تمہارے ساتھ تاکہ پھر جن تم کو تمہارے دین سے اگر قابو پائیں تو اس نیت سے لڑیں گے کہ تمہیں واپس بر بنا دیں لیکن یاد رکھنا بر نہیں مننا وہ میر تدید انجام مرتدین اور جو مرتد ہوا تم سے اپنے دین سے پس مر گیا اس حال میں کہ وہ کافر تھا بس یہی لوگ ہیں ہپت ہیں امبال ان کے دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ سوال کریں گے کہ آخرت کے اندر تو امبال ہفت ہوں گے اور مرتدین کے دنیا میں کیسے اعبال ہفت ہیں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 نماز جنازہ اس کا پڑھو گے نماز جنازہ سبھی کا ہے معروف ہے مکا مسلمین میں دفع نہیں ہوگا یہ دنیا کے اندر یہ ہفت ہیں یہی لوگ ہیں ہفت ہیں معلوم کے دنیا کے اخرت کے اندر اور یہی لوگ اصحاب نار ہمیشہ رہیں گے ان الزینہ منو اثال ہے شب و بشارت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 امور انتظامی پہلے کتنی آ گئے تھے اصل بیان تو ہے عمور انتظامیہ گیا ٹھیک ہے نا تو درمیان میں امور مصلح بھی آ جاتے ہیں اور جہاد اور انفاق کا بیان بھی آ جاتا ہے نا امر انتظامی پہلے تین آ گئے تھے پہلا قانون احتساب دوسرا وسیع تیسرا انا ہی کل حرام حرام نہ خوابی یہ چوتھا امر انتظامی ہے یا سلونا کان خمر وال میفر امر انتظامی نمبر 4 امر انتظامی نمبر 4 یہ شراب اور جوئے کے متعلق ہے سوال کرتے ہیں آپ سے شراب اور جوئے کے متعلق آپ فرما دیجیے فی ہے ما اسم الکیروں یوں نہیں کہا گیا کہ شراب اور جوا خود گناہ ہیں بڑے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 کہ اس کے ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں مثال طور آدمی شراب پیتا ہے تو بدمست نہیں ہو جاتا جو بدمست ہو کے کسی کو قتل کر دے ایسے بدمش لوگ زنا بھی کر دیتے ہیں گالی بھی دیتے ہیں لڑتے بھی ہیں تو شراب کے استعمال میں گناہ کبیرہ پیدا ہوئے نا جو کے اندر جو ظاہر ہے جو آری جو ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے کی پٹائی کرتے ہیں یا نہیں بکواس ہوتی ہے, ہوتی ہے تو ان کے استعمال میں گناہ بڑے پیدا ہوتے ہیں نفے بھی ہیں لوگوں کے لیے پیسہ آ جاتا ہے شراب کی لذت حاصل کرتے ہیں لیکن اس مہما گناہ ان دونوں کے جو پیدا ہوتے ہیں بڑے ہیں کس سے آپ مجھ سے سمجھیے سب سے پہلی پہلی آیت جو نازل ہوئی نا شراب کے بارے میں وہ یہ آیت ہے وَمِنْ سَمْرَاتِ النَّخِيلِ وَالْآَنَا تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَاکَرَنْ وَرِزْقَنْ آسَنَا فرمایا خجوروں سے اور انگوروں سے تم نشے کی چیز بھی بناتے ہو نشے کی چیز کا ہے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 اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا رز قن کیا فرمایا اور شراب کو رزغن ہسانہ فرمایا یا سکر فرمایا نشہ تو یہاں سے اشارہ کیا کہ اللہ کے نزدیک شراب کوئی پسندیدہ چیز نہیں اگر پسندیدہ چیز ہو جی کیا کہا جاتا اور رزقن لہسانہ کہا جاتا رز قن ہاسنا تو کشمش ہے خوشخجور ہے تو شراب کو کیا کہا گیا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 کہ انسان کو چاہیے بچ جائے اگر یہ خود گناہ رین سے گناہ پیدا ہوتے ہیں تو بہت سے صحابہ کرام نے ان آیات کو سن کے شراب چھوڑ دی عبادی سمجھ لیکن سراحتن حرمت نہیں تھی یہ صرف بعض صاحبہ شراب پیتے رہے حضرت عبدالرحمٰن بن اوف نے دعوت کی اور دعوت کے اندر انہوں نے شراب ہی پلائی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 جن کی تم پوجا کرتے ہو میں ان کی پوجا کرتا ہوں <laughs> اور آگے بھی اترا پڑا ٹھیک تھا تو نشے کے اندر دیکھو ایک غلط چیز نکل گئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آت نازر فرمائی لا تقرب السلاتہ وان تم نشے کی حالت میں قریب نہ جاؤ نماز کے پھر اور بہت سے صحابہ نے شراب چھوڑ دی کوئی پیتے بھی تھے تو ایسے وقت کے اندر پیتے تھے جو نماز کا وقت نہ ہوتا تھا بعد ساتھیوں کو حکا پینے کی عادت ہوتی ہے تو وہ بھی حکا اس وقت پئیں جو نماز کا وقت نہ ہوتا کہ بو شو نہ رہ جائے سمجھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اللہ کی خدمت میں ارض کیا کہ مولا اہستہ اہستہ آپ فرما رہے ہیں شراب کے متعلق پورا ڈنڈا چڑھے ان کے اوپر <laughs> ایستا فرما رہے ہیں شراب سے نفرت دلا رہے ہیں پورا ڈنڈا چڑھے تو پھر آخر میں وہی آیت ناز آئے گی انصاب شیطان ہے اور شیطانی کام ہے پھر حضرت مر ہاں انتہائنا انتہائنا روک جاؤ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 باقی رہی یہ بات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کیوں فرمایا کیا کہ شراب کو کیا آہستہ آہستہ چھڑایا وہ اس لیے کہ بزرگان دین کہتے ہیں کہ ایک بچہ دودھ پی رہا ہونا تو اس کا دودھ بھی یک دم نہیں چھڑایا جاتا ماں کا دودھ کیا آہستہ آہستہ چھڑایا جاتا ہے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 وہ اتنا آسان نہیں جتنا کا عادت کا چھڑانا چھڑانا زیادہ مشکل ہے دودھ کے چھڑانے سے آگے سمجھ دودھ کے چھڑانے سے عادت کا چھڑانا زیادہ مشکل ہے تو بچے کا دودھ بھی ایستا ایستا چھڑایا جائے تو آدت بھی ڈبلو ڈبلو آپ پٹھان کو کہو کہ نسوار جلدی چھوڑ دینے دل دھی میں چھڑے جاتا یہ آدت ہے نا تو اس کو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 حضرت تھانوی بھی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے بیوی بی بچوں کا مسرفہ نکالے سمجھے جی ایک سال کی گندم ہاتھ خرید کر کے گھر دے دیں سمجھے جی بھائی اناج ہوتا ہے نا ادھر تو آٹا تازہ لیتے ہیں ہمارے ہاں گندم ہوتی ہے تو ایک سال کا خرچہ گھر کے لیے دے دیں گندم کا اسی طرح اپنے ہاں پیسے اتنی جمع رکھیں کہ گھر کی ضرورت مکمل پوری ہوتی رہے اس کے علاوہ جو ذائق چیز ہے وہ اللہ کی راہ میں آپ خرچ کریں ایسا نہ ہو کہ سارا مال لٹا دیں شام کو جائیں بیوی بھی بی بھوکی بچے بھی بھوکے ہوں منہ تاکتے رہیں یہ نمراز کریں ان کا خرچ فرض ہے آج کے اوپر بعض لوگ اس بات کا خیال نہیں کرتے اب تم کہو کہ ہم ابو بکر صدیق کے مقام پہ پہنچیں تو سارے گھر کا سامان دے دیتے تم ابو بکر کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے یہ خیال کیا کرو اسی طرح حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں پہلے لوگوں کے اندر طاقت تھی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 تم ساری رات جاگتے رہتے تم مستقام کے لیے تو ابھی کیا ہوتا آ? ایسے گرتے پڑتے اس لیے تمہیں بھی یہ اجازت نہیں ہے ساری رات جاگنے کی ایسم ہاں تم اپنا پڑو فرض ادا کرو تو مولانا تھانوی کو حکیم علومت اس لیے کہتے ہیں نا کہ وہ حکیم تھے آ? آ سب چیزوں کا خیال کرتے تھے تم بھی خیال کرو تو آپ کا منہ سمجھ آ گیا جی زائدہ ضرورت کزا نے کا اسی طرح بیان کرتے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آیات حکام تاکہ غور و فکر کرو تم دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی یہاں اشکال ہوتا ہے ذرا غور کرنا اب دنیا کے اندر تم غور و فکر کر رہے ہیں آخرت کے اندر غور و فکر کر رہے ہیں تو کیا مانا غور و فکر کرو دنیا میں بھی اور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 تتفکرون کے بعد کیا ہے فی الآیات فکریات فی امور دنیا والآخرہ آخرا غور و فکر کرو ان آیات کے اندر جو تمہارے دنیاوی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اور اخروی معاملے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اب سمجھ آ گیا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 کہ انَ الزین یا اموال التام ظلم ان ماں یا قلون اہم جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ایسے سمجھو اپنے پیٹوں میں کیا کھاتے ہیں آگ کھاتے ہیں صحابہ کرام تو یہ ڈر گئے انہوں نے یتیموں کا مال کا کر دیا علیحدہ کر دیا اب یتیم کا مال بالکل علیحدہ کر دو تو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 اور اگر ملاؤ ان کو یعنی ان کا مال اپنے مال سے ملاؤ تجارت میں کھانے پینے میں تو بھائی ہیں تمہارے باقی اللہ جانتا ہے مفسد کو کیسے مسئلے سے اور اگر چاہتا اللہ تعالی البتہ تکلیف میں ڈالتا تم کو کون سی تکلیف یہ حکم دے دیتا کہ ان کا مال بالکل علیحدہ رکھو تکلیف میں پڑھ دیتے دیتا بے شک اللہ تعالی غالب ہیں حکمت والے ہیں یہ امر انتظامی کتن نمبر آ گیا تھی آگے لکھو ولا تن امر انتظامی نمبر چھ ولا تن کے اور نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ نہ نکاح کرو تم مشرک عورتوں کے ساتھ یہاں تک ایمان لے آئیں مشرک عورت کے ساتھ نکاح کیا جی حرام ہے ایمان لائیں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 سمجھے جب سنی بن جائے ٹھیک ٹھاک ہو جائے تو دوبارہ کیا نکاح پڑھ لو مودی صاحب کو بلا کے یا خود ہی پڑھ لو دو گواہ بلا کے ایسے میں نا بعض لوگ مجبور ہوتے ہیں یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ابھی آنے سے ایک ہفتہ پہلے میں نے شیعہ عورت کو وہ مسلمان کی کلمہ پڑھایا <laughs> اس کا کام لے آیا تھا لیکن وہ اتنی صفر بٹا صفر تھی بسم اللہ اس کو نہیں آتی تھی عورت کو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 والا عبد مو میں شاعروں میں مشرق یہاں ابد کا منا غلام نہ کرنا خدا کا بندہ کرنا عبد کا منا رجل لکھو اور مرد مو میں بہتر ہے مشرق سے یہ میں اس لیے مانا کر رہا ہوں کہ آزاد عورت جو ہے وہ غلام کے نکاح میں نہیں آتی سمجھے اس لیے عبد کا منا میں کیا کر رہا ہوں رجل کر رہا ہوں اور مرد مومن بہتر ہے مشرق سے بلو آج جا کو اگرچہ پسند آئے تم کو مشرق اب سبب بیان کیا سبب عدم منعقد عدم منعقد کا, کا سبب کیا ہے کہ نکاح نہیں ہوتا پر میں وہی لوگ بلاتے ہیں نار کی طرف مشرقین اور اللہ دعوت دیتا ہے کس کی طرف جنت کی طرف مغفرت کی طرف اپنے حکم سے بیان کرتے ہیں آیات لوگوں کے لیے تاکہ وہ سمجھیں